ظفر اقبال اتاری صاحب ہیں ڈسٹرکٹ بکھر ضلع گودا سے کہہ رہے ہیں پہلے بھی ایس ایم ایس کیے تھے میرا سوال برائے کرم لے لیجئے یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عہد نامہ رکھنا چاہیے سوال کر رہے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس کے متعلق یہ وضاحت چاہ رہے تھے قبر میں عہد نامہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں میت پر لکھا بھی جاتا ہے بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی جب قبر میں فرشتے آئے تو اس کو دیکھا کہ اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ تو بچ گیا یہ کہ اگر وہ فرشتے تشریف لے گئے تو سیاحی سے نہیں لکھتے انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشانی پر غسل میت کے بعد کا فن بند کرنے سے پہلے یہ لکھی جاتی ہے انگلی سے علی زیر زبر پیش وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم جس تو صحیح لکھنی آتی ہو وہ انگلی سے لکھتے یہ بھی میت پر ایک ظاہر کام ہم آپ کی طرف سے کہ اس کی دل جوئی ہوگی اس کی خدمت ہوگی آپ کو بھی ثواب ملے گا امام حکیم ترمزی رحمت اللہ تعالی نے روایت کیا امام تاؤس رحمت اللہ تعالی علی کی وصیت سے عہد نامہ ان کے کفن میں لکھا گیا عہد نامہ ایک افضل ورد ہے جو ہر نماز یعنی فرض سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد عہد نامہ پڑھے فرشتے فرشتہ اسے لکھ کر موہر لگا کر قیامت کے لیے اٹھا رکھے جب اللہ عز و جل اس بندے کو قبر سے اٹھائے فرشتہ وہ نوشتہ یعنی دستاویز ڈاکیومینٹ ساتھ لائے اور ندا کی جائے عہد والے کہاں ہیں انہیں وہ عہد نامہ دیا جائے امام فقیح ابن عجیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی دعائے عہد نامہ کی نسبت فرمایا جب یہ عہد نامہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تو اللہ تعالی اسے سے سوال نکی رہی رہن اور عذاب قبر سے امان دے ملکر نکی کے سوالات اور قبر کے عذاب سے امان ملے گی اگر قبر میں عہد نامہ لکھ کر رکھ دیا جائے بہتر یہ کہ عہد نامہ اور جو بھی شجرا وغیرہ رکھیں وہ مسجد کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب قبر کی اندرونی دیوار میں تاک جیسے وہ مسجد کی میرا ہوتی اس طرح کا گڑھا کھود کے اس میں رکھیں یہ بہتر ہے جو سینے پر رکھیں گے تو لاش کے گل نے سڑنے پر وہ کاغذ جو ہے عہد نامے کا اس پر رتوبت وغیرہ لگے گی اعلم اعلم و, جل و اللہ تعالی علم صلی اللہ تعالیٰ عہد محمد محمد ما لکھا ہوا فضائل کے ساتھ چھپا ہوا مکتبز المدینہ پر ہوتا تھا اب بھی ہو سکتا ہوتا ہو اور یہ فضان سنت جلد اول میں بھی ہے فضائل کے ساتھ اور قبر میں آنے والا دوست نامی رسالہ مکتبت المدینہ کا اس میں بھی ہے عہد نامہ بھی لکھا ہوا ہے فضائل بھی لکھے ہوئے پنسورا میں بھی شاید پنسورا میں بھی ہو مادنی پنسورا میں اعلمو رسولم عزب صلی اللہ تعالیٰ مکتبۃ المدینہ پر یہ عہد نامہ ایک روپے کے دو یعنی سو روپے کے دو سو یہ امیر سنت کے ہاتھوں کا یہ لکھا جس کو پرنٹ کیا ہے اس میں فضائل بھی ہیں اور عہد نامہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے اور یہ لکھا تھا میں نے مدینہ شریف میں سبحان اللہ اور نالے پاک کا نقش بھی بنایا تھا بہت پرانا برسوں پرانا ہے اس میں فضائل نہیں لکھے گا کہ فضائل کے بعد باقاعدہ پرنٹ بھی کیا تھا مگر اس میں شاید یہاں پھر باب المدینہ میں آ کر کچھ کریکشن وغیرہ ہوا تھا کتاب لکھنے کی غلطیاں وغیرہ دور کی گئی دی شاید مگر یہ نے اصل نے یہ مدینہ شریف میں لکھا تھا جو مجھے یاد ہے پاپا یہ تفصیل بھی اسی پہ لکھی ہے اچھا اور اس کو قبر میں کس طرح رکھنا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کی ہی تحریر میں لکھی ہے اور یہ الحمدللہ للہ سال ہر سال سے نہیں بالکل جب ہم بھی دا اسلامی کے ماحول میں آئے تھے تو یہ اس وقت سے اللہ کے اللہ الحمدللہ تو یہ اسلام بھائی بلکہ بعض جو تحفہ دینے کے لیے تو میں نے تو اس کو بہت کارآمد پایا کہ یہ ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے نہ تو اس ٹائم بہت خوش ہوتے کہ یہ ایک چیز ایسی با برکت مل جاتی ہے سنبھال کے رکھا جا سکتا ہے گھر میں گھر میں سب کے رکھنا چاہیے اس طرح کے تبرکات تاکہ وہ کبھی گھر میں میت تو ہونی ہے کسی نہ کسی کی ہو سکتا ہے پہلے ہم چلے تو ہمارے اس میں کوئی رکھ دے یا اپنے گھر میں میت تو ہو جائے ہم اس کی میت میں رکھ دیں جتنا رکھنے کا طریقہ بتائے ہے اس کو حاصل کریں سستا بھی ہے نا ایک روپے کے دو سو روپے کے دو بعض اسلام بھائی ایسے ہوتے ہیں جو تجیز و تقریم کے اس کام میں شریک بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک تعداد جو اپنے پاس یہ رکھتے بھی ہیں ہاں یہ مجلس تو رکھتی ہوں گی آپ بھی رکھتے ہوں گے حبیب صلی اللہ غالباً یہ مجلس آپ کے پاس ہی ہے تجیز و تقریب ہاں تو یہ رکھتے ہی ہوں گے آپ تو. اللہ اللہ برکت دے آپ کو دے نہیں میتوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے ورنہ قبرستانوں کی حالت ان کے راستوں کی حالت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یار زندوں کے لیے سب کچھ ہوتا ہے اور جہاں یہ بےچارے قیامت تک پڑے ان کے ساتھ ان کے راستوں کے ساتھ زائر ان کے ساتھ کوئی خاص سہولتیں نہیں دی جاتی سلیب